اگر جمے کی نماز جو ہے وہ فرض عین ہے یا فرض ہے حسن بھائی جمعے کی نماز فرض عین ہے کفایا نہیں ہے جس پر فرض ہے اسی کو پڑھنی پڑے گی ایک آدمی پڑھے اور سارے شہر سے معاف ہو جائے اس کو کہتے ہیں فرض کفایا یہ ایسی نماز نہیں ہے آپ کے سوال میں ہمارے آمر بھائی کے سرفے کپڑے جو ہیں وہ نے پان گرا دیا ہے وہ ہنسی